بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین تاسین یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے اللہ فول زکت وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں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 لہم سولا یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں وہ نقل تل قر مل دکی مالی اور تم کو یہ قرآن اس حکیم علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اب پالم انتی کم ستی کمہ بن اوی خم بال کم تس پلون جب موسا نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا کوئی شولا یعنی ایک انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو فلما جاءها من النار ومن حولها رب العالمين. جب موسا اس کے پاس آئے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 ان مسف لوف لم سلوم اور اپنی لاٹھی ڈال دو سو جب اسے دیکھا کہ اس طرح حرکت کر رہی تھی گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا فرمایا اے موسا ڈرو مت میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے إلا من بعد غفور ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا ہوں مہربان ہوں نوپی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے ایپ سفید روشن نکلے گا ان دو موجزوں کے ساتھ جو نو موجزوں میں داخل ہیں فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں فلما قالوا سحر مبین پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے وہ جہادی اور بے انصافی اور غرور سے ان کو ماننے سے انکار کیا جب کہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا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 اور سلیمان داود کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے بے شک یہ اس کا خاص فضل ہے جنوده من الجن فهم اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں ادا و دن نمل کوملت دخلوا لا من سلئی یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو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 وَتفقد فقال لا أرى من اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے مجھے حدود نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے ن شن او لہن اولا بس پانی میں اسے سچ سزا دوں گا یا اسے ضبط کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی واضح دلیل پیش کرے فقال بما لم تحط به من يقين ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس ملک کے سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں انجم اچل چمل کل میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک شاندار تخت ہے وجتھا وقومھا يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل فهم لا يهتدون میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتی ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اللہ اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے قال أصدقت أن كنت من سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے اذ هب هذا فألقه ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ماذا يرجعون یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کے وہ کیا جواب دیتی ہیں علتیاں الٹیا انی القی علیہ كتاب کریم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 اللہ تلو علیہ مسلم بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متیو فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ اولت عیو حل مل ہی امری میں خم تو پیا تن امرح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 اور حکم آپ کے اختیار میں ہے تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجئے گا ان اذا دخلوا قرية اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں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 اور دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لاتی ہے فلم جسول اچھ مدن سم اچنی اللہ فی رچنی اللہ فعم اللہ تم بے حدیتی جب کاسط سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہو گے خلن خنت سوامی رو ان کے پاس واپس جاؤ اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بھی عزت کر کے نکالیں گے اور وہ زلیل ہوں گے سلیمان نے کہا کہ اے دربار والوں کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت لے کر میرے پاس آئیں جنات <أَمِينٌ> میں سے ایک قوی ہے کل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں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 رَبِّي ری كَرِيمٌ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا وہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانی نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو نہ کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے کرم کرنے والا ہے قال انكر لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون سليمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوج بوج رکھتی ہے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 کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہم کچھ اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرموردار ہیں اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا کہ وہ کافروں میں سے تھی تیل کو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 عند بل انتم قوم تفتنون وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون ہیں سالے نے کہا کہ تمہاری بدشگنی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اسلح سے کام نہیں لیتے تھے بل بے تنو تم ملنکول تم ملنکول شہید نہلی واد کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں تھے اور ہم سچ کہتے وَمَكَرُ اور وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی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 ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا بِمَا ظلمُوا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لِقَوْمِ اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب تلپٹ پڑے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے منوپ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجاد دی ولوطاً اذ قال اتأتون وانتم تبصرون اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کی کام کیوں کرتے ہو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 فَمَا كان جواب قَوْمِهِ جلو کو خو الو پورتی ان, أن آل سوت پہ تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ رود کے گھر والوں کو اپنی شہر سے نکال دو یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں وَأَهْلَهُ إِلَّا مرأتَهُ مِنَ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی بی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مطرًا فساء مطر المنذرين اور ہم نے ان پر میں برسایا سو جو میں ان لوگوں پر برسا جن کو متنبے کر دیا گیا تھا برا تھا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا بتن پنگ بتن بھی حد تب جتی نکم تم بھی جاؤں گا لم قلو بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا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 الرياح بشرا بين يدي رحمته سیل بن مع الله تعالى الله عما يشركون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 اللہ کی شان اس سے بلند ہے ام من الخلق ثم ومن من السماء والأرض مع اللہ تو بوہ ان کنتم صادقین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 بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہو رہی ہیں اور جو لوگ کافر ہیں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 یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں الفل اور کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ گناگاروں کا انجام کیا ہوا ہے اور ان کے حال پر غم نہ کرنا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 وما من في السماء والأرض إلا في كتاب مبين اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے ان هذا القرآن يقص عَلَى بنی اسرو ذو الذين بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے و اننه لهدا و رحمت للمؤمنین اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ان ربك يقضي بينهم بحكمه وَهُوَ <الْعَلِيم> تمہارا پرور دگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب ہے علم والا ہے عَلَى اللَّهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ <الْمُبِين> تو اللہ پر بھروسہ رکھو تم تو صاف حق پر ہو کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر لیں آواز سنا سکتے ہو امتی تسمیوں مسلم اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو تم تو انہیں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیاتوں پر ایمان لاتی ہیں پھر وہ فرما بردار ہو جاتی ہیں وہ ادال ملو بیو کنو اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا یہ ہم اس لیے کریں گے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک بڑے گروہ کو جمع کریں گے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 النسوم بسرو منو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ وہ اس میں کام کریں بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں وَكُلٌّ ات دَاخِرِينَ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس آجیز ہو کر چلے آئیں گے سب دوں وہی اچم سننا لگی اچ کو نکل شعیب ان خوبیوں بالوں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 فَكُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے مو دوزق میں ڈال دیا جائیں گے تم کو تو انہی امال کا بدلا ملے گا جو تم کرتے رہے ہو انما ان اعبد رب هذه انا الذي کلو شعی وہ امیر تو ان خون منل مسلم کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے اور ہر چیز اسی کی ہے اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما پردار رہ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 وہ تم کو انقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے